پہلا درس جو تھا اس کا تعلق تھا آداب علم سے اور آج کے درس کا تعلق ہے معرفت علم سے یہ مسئلہ ایسا ہے کہ حدیث مبارک کی جو کتاب بھی ہو اس کے ابتدا میں اساتذہ حضرات بیان کرتے ہیں آپ نے سنا بھی ہوگا اور یاد بھی کیا ہوگا لیکن تور ہم بھی محفوظ رکھتے ہیں تو اس لیے آج کے درس کا مان ہے کیا آزاد متعلقہ بعلم حدیث ہر ہر وہ شخص جو کہ کسی فن میں شروع کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اس کے لیے اس فن کے پہچاننے کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک علم کی پہچان جس کو ہم تعبیر کرتے ہیں تعریف علم سے اور ایک ہوتا ہے موضوع علم یعنی ان ابحاس کا ذکر جس سے ایک فن خصوصیت سے بحث کرتا ہو اور تیسری چیز جو ہے غرض ہے علم کا غرض ہے معرفت فن کا تو مسئلہ یہ ہے مثلاً اب یہ جاننا ہے کہ یہ بخاری شریف اس کا کس علم سے تعلق ہے پھر اس بخاری میں کیا بحث ہوگا اور ہمیں بخاری شریف پڑھنے سے کیا غرض ہے تو یہ تین چیزیں یاد کرنی ہیں تو نمبر ایک تعریف علم حدیث هو علم یوب حسفی ہی ہم اقوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم و اقوال ہی وہ اخوال ہی صلی اللہ علیہ وسلم علم حدیث وہ علم ہے جو کہ اقوال نبی و افان نبی اور تقریرات نبی سے بحث کرتا ہے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا نبی علیہ السلام کے کام کیسے کیا <تصفح> نبی علیہ السلات السلام کے پاس کسی نے کوئی کام کیا اس وقت کیفیت فیت صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھی اس کو کہتے ہیں تقریر مثلاً اب اس مجلس میں آپ کوئی کام کرتے ہیں اور آپ پر کوئی استاذ نکیر نہیں کرتا تو یہ ترک نکیر استاذ یہ علامہ ہے اس عمل کے جائز ہونے کا جیسے آپ لکھتے ہیں اور میں آپ کو نہیں روکتا لکھنے سے تو یہ دلیل ہے کہ میں اس آپ کے لکھنے پر خوش ہوں اس کو تقریر کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے ہوتی ہوئے کسی نے کوئی کام کیا ہو اور نبی پاک نے اس پہ رد نہیں کیا تو یہ دلیل ہے کہ نبی راضی تھے اس کو کہتے ہیں تقریر نبی احوال نبی نبی کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا جاگنا سفر ہضر اس کو احوال سے تعبیر کرتے ہیں ٹھیک ہے اقوال نبی پاک نے کیا فرمایا تو وہ علم یو باسفی ہی ان اقوال ہی یا اقوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم و افعاله و وہ و ہی وہ تقریر ہے اور ہی سے اگر وقت ہو تو ہر ایک کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کرو دوسری چیز جس سے علم بانس کرتا ہے وہ ہے موضوع علم اس علم کی کا یا اس علم کی موضوع کیا ہے موضوع ان مباحثی ضروریات کو کہتے ہیں جس سے ایک علم خصوصیت سے بحث کرتا ہے جیسے آپ علم نہ جانتے ہیں پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں تو علم کا موضوع کیا ہے کلمہ اور کلام اسی کا مطلب یہ نہیں ہے فقط کلمہ اور کلام سے باعث اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے <تصفح> <تصفح> یعنی جتنے مباحث ہیں ان میں خصوصیت اس کو ہے اور جو بھی ابحاس ہیں تو کلمہ اور کلام کا اثر اس میں ہے ضرور تو اسی طرح اس کو موضوع علم کہتے ہیں تعلمی حدیث کے موضوع ہے ذات النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ نفس سے ذات انسانی سے بحث کرنا یہ علم منطق کی موضوع ہے موضوع منطق کیا ہے ہاں انسان کی تعریف ہے نہ ہوا حیوان سے رسول اللہ بانس کرنا ہے نبی پاک کے ذات مبارک سے اس حیثیت سے کیوں اللہ کے پیارے رسول ہیں تو اب ذات نبی یہ یعنی کہ فقط قریشی ہے ہاشمی قریشی ہے بس ذات میں بھی کوئی انسان ہے نا نا انہو رسول اللہ ہے اس حیثیت سے بات ہوگا کہ محمد علیہ السلام اللہ کی بیجی ہوئے سچے رسول ہے اس کی موضوع ہے اب غرض کیا ہے واضح علماء حضرات جو اپنے آپ کو تھکاتے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں فوز الدار حصول فوز الدار نہیں اس کا جو اصل غرض ہے اس کے متعلق محدثین کے دو رائے ہیں ایک رائے تو یہ ہے کہ معرفت العقائد وحکامل الفرعیہ والاخلاق یا والاخلاق الفاض غرض یہ ہے کہ ہم اس اس علم کے پڑھنے سے صحیح عقیدہ احکام اور اخلاق فاضل پہچان لیں کس کے پڑھنے سے ہمارا عقیدہ صحیح ہو ہمارے اعمار صحیح ہو ہمارے اخلاق بھی صحیح ہو سمجھتے ہیں نا تو ایک مودی صاحب تھا اس نے مسلم شریف پڑھا تھا تو لیکن اس کے اخلاق اور اعمال جو تھے وہ موافق مسلم شریف نہیں تھے تو کسی نے کہا کہ تو نے تو مسلم پڑھ لیا ہے لیکن مسلمان نہیں ہو اس علم سے ہمارا سب سے بڑا مقصد معرفت العقائد و احکام الفرعیہ والاخلاق الفاضلہ بھائی عقیدی کی اصلاح ہو احکام فرعیہ کی پہچان ہو اخلاق فاضل حاصل کرنا ہو بعض محدثین فرماتے ہیں کہ غرض علم حدیث کا یہ ہے سیا عن عنل خطاء فیم عضیف علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم و کیفیت به ٹھیک ہے اسیانتو عن الخطا فی ماں الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ماہفت کیفیت القتدا علیہ السلاۃسلام کی طرف جو نسبت ہوتی ہے حدیث کی جس بات کی نسبت ہوتی ہے حدیث یہ قال رسول اللہ جس بات کی نسبت نبی پاک کی طرف ہوتی ہے اس بات کو خطا سے بچانا اور اس علم سے نبی پاک کی تابداری کا طریقہ سیکھنا اصیا نتوان الخا فیما عظیفہ علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم وما رتو کی فیت البت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا کس طریقے سے ہونی چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ بات منسوب ہے آئے یہ نسبت صحیح ہے یا نسبت غیر صحیح ہے اس کو معلوم کرنا ہے وہ ہے جس سے جس میں باس کیا جاتا ہے درجات حدیث سے تو وہ الگ علم ہے اگر اس کی تعریف جانتے ہو تو اس کی پہچاننے کے لیے یہ ہے ہوا علم بقوانین قوانین بها احوال المتن والسند ہوا علم بقوانین قوانین بها احوال المتن و صنت اور اس کی موضوع ہے المتن ومتن و سنت اور اس کی غرض ہے معرفت صحیح ہے و صطیف یا معرفت صحیح ہے و ضعیف علم بقوانین وہ رف احوال المتن و مت موضوع متن و سند اور غرض ہاں صحیح اور ضعیف کی پہچان متن سنت تو جانتے ہی نا سند اس چیز کو کہتی ہیں نہ یا تو مقصود اور متن کیا ہے ہمارے اس سے کام نہیں ہے تو اس لیے میں نے اس کو تکرار نہیں کیا یہ ایک سبق ہو گیا یہ کیا ہوگی اب آگے دوسرا سبق پڑھتے ہیں اچھا دوسرا سبق جو ہے اس کے تعلق ہے میرا خیال ہے کہ تدوین حدیث یا کتابت حدیث سے یوں لکھ لو کتابت حدیث تدوین حدیث اور پھر دوسرا سبق ہو جائے گا حجیت حدیث منقرین حدیث اکثر یہ اعتراض کرتے ہیں آپ میرے اس سبق کو یاد کرنا ہے تکرار بھی کر رہا ہے منکرین حدیث جو ہے وہ یہ اعتراض کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مسعود میں اور صحابہ کرام کے دور میں یہ احادیث کی کتابیں متون نہیں ہوئی تھی یہ سیما میں بخاری ہے تو یہ ایک سو چورانوے میں پیدا ہوا ہے تو معلوم ہوا کہ ایک سو چورانوے کے بعد اگر فل لکھنے بھی کیے ہے نا تو ایک سو چورانوے کے بعد لکھا ہے چلو بھائی یہ چھ سال زمانے سے وہاں لے لو تو دو سال ہو جائے ہو جائے گا تو گویا کی امام بخاری نے جو کتاب لکھی ہے تو یہ تو دو صدی بعد میں لکھی ہے محتا لکھا گیا ہے تو ایک صدی بعد میں لکھا گیا ہے نبی پاک کے زمانے میں تو حدیث کا لکھنا نہیں تھا یہ حدیث کہاں سے آ اور پھر یہ احادیث جو ہے حجت شریع کیسے بن گئے اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ مسمانے میں یہ ہلوم جو تھے لوگوں کو یاد تھے تو اتنا حادثہ کیسے ہوا اور کس کو تھا یہ ممکن حدیث کے اعتراضات ہیں اور ایک اہم اعتراض ہے وہ مسلم سے سنے کہ یہ مسلم جلد ثانی ہے اور اس کا صفا ہے چار سو چودہ یہ حدیث مسلم شریف کی اور بالکل صحیح حدیث ہے اور اس پر منکرین حدیث استعمال کرتے ہیں صفائی چار سو چودہ یہ حدیث ہے حضرت علی سعید خودی کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکتبو عنی ومن تکو انی اور دشونی والا ہارج لا تخت گوانی امن کا تبان قرآن ہو کے علاوہ مجھ سے کچھ بھی نہ لکھو اور اگر کسی نے قرآن کے علاوہ کوئی چیز لکھی ہے اس کو مٹاؤ اس کو کیا کرو مٹاؤ اب منکرین حدیث کہتے ہیں کہ جب نبی پاک نے لا تختگو کہہ دیا ہے مانا کر دیا ہے تو پھر حدیث لکھی گی لکھی کیسے گئے سے پوچھ سوال سمجھ لوں اس کا ایک انسانی جواب ہے میرے طرف سے کہ موتری کہ یہ اعتراض یہ بےمان ہے ایک طرح جب تم حدیث مانتے نہیں تو حدیث سے استعمال کیسے کرتے ہو سمجھ گئی جب تم کہتے ہو کہ حدیث ہے نہیں تو لا تک تبو سے آدمی کتابت نہ لکھنے پر تم استدار کیسے کرتے ہو اگر تم حدیث کو حجت مانتے ہو تو لا تک تبو کو تم مانتے ہو تو یہ حدیث ہے اس کو تم مانتے ہو تو جب تم حدیث کو مانتے ہو تو باقی انکار کیوں کرتے ہو یا تو کہو کہ حدیث نہیں ہے تو تمہارے فی کیا بنیاد غلط ہے بنیاد نہیں ہے اور اگر اس کو تم حدیث مانتے ہو تو اس کو مانتے ہوئے باقی سنکار کیوں کرتے ہو یہ الزامی جواب ہے ان سے جواب طلب کرو اگر جواب دے دیا تو پھر ہم آگے جائیں گے اگر نہیں دیا تو بس ہمارا یہ جواب ہے کہ اللہ حادث سمجھ گئی اب اس کا جواب مر کے نالا اب آپ سمجھ گئے کہ وہ مسلم شریف چار سو چودہ حدیث صفا لا تک تو غیر قرآن قرآن کے سوا مسلم مص... سے تو حدیث کیسے لکھی گئی ہیں تو ایک جواب ارزامی ہو گیا ہے اب دوسرے جواب آپ, آپ سنیں ایک جواب یہ ہے کہ بھئی لا تدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں فرمایا تھا جب کہ صاحب ان ابتدائی دور تھا اور صحابہ قرآن پر کہ اعجاز قرآن ابھی پوری طریقے سے واضح نہیں ہوا تھا آج قرآن سے پورے متاثر نہیں ہوئے تھے تو نبی علیہ السلام السلام کو اس بات کا خوف تھا اگر یہ اس وقت حدیثیں بھی لکھنا شروع کر دیں تو ان پر تمیز قرآن اور حدیث میں مشکل ہو جائے گا تو فرمائے کہ لا تک کی دعنی غیر قرآن قرآن لکھو قرآن کے علاوہ کچھ نہ لکھو لیکن نہ لکھو جب تک تم اعجاز قرآن کے پہچاننے پر قادر ہو گئے تو پھر تم اجازت دے دوں گا کہ بے شک لکھ لیکن اب نہ دیکھو تو جواب یہ ہے کہ لا لاطق کی جو نفی ہے جو نہیں ہے یہ وقتی اور عارضی ہے دائمی نہیں ہے اور اس کا آگے جا کر میں آپ کو جواب دوں گا اس پر بطور تنویر آپ کو جواب دوں گا کیا لکھا آپ نے کہ یہ وقت یہ نہیں وقتی ہے عارضی ہے دائمی نہیں ہے دوسرا جواب یہ ہے کہ لا تک تب عمی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نہیں فرمائی ہے کہ نہیں عوام کے لیے ہے نہیں خواص کے لیے نہیں ہے کہ نہیں عوام کے لیے ہے خواص کے لیے نہیں ہے اس کی ایسی مثال ہے میں یہاں نوکر ہو گی ہوں نا جسوگیشور اگر میرے پاس ہو تو میں ان کو ڈانٹتا اچھا اب دیکھو میں آپ کو اس کی مثال بتاؤں چکا نہیں کس کے لیے مثال کیس سات مثال آپ بتاؤں یہ آپ دور حدیث کے ساتھ ہیں اچھا ایک دور حدیث کے علاوہ میرے سبق کو نہ لکھو کہیں تم پر نہ آ جائے نہ لکھوں گے باتوں کو یعنی غیر دور حدیث کی شرکا کے علاوہ نہ لکھو جو حدیث کی شراکاہ بے شک لکھو تو لا تک تبو سے نہیں عوام کے لیے خواہش کے لیے نہیں اور اس پر میرے پاس دو سے شواہد موجود ہیں نئی آرزی ٹھیک ہے نئی عوام ہونے کی نہیں خوانس کے تیسرا <تصفح> جواب یہ ہے کہ لا تک نبی پاک فرماتے ہیں کہ نہ لکھو تو مراد نفی مطلق نہیں ہے مراد اسی نفی مقید ہے نہیں مطلق نہیں ہے نہیں لا تک تبو انی غیر قرآن کی صحیح فتح ایک ورق پہ بغیر قرآن کے باقی چیزیں نہ لکھو ارتباس نہ آ جائے ہاں اگر ورق و رجسٹر علح دل ہو بے شک لکھو اس ایک صفحے پر حدیث ہی لکھو قرآن نہ لکھو اس پر قرآن ہی لکھو حدیث ملنی. یہ نہ ہو کہ تم ایک صحیفے میں قرآن و حدیث کو جمع کر کے لکھ لو کل تم پر تمیز بین القرآن والحدیث مشکل ہو جائے تو لبوانی غیر کون فی صحیف واحدہ اور من کا تی صحیح فتح واحدہ تین اگر جس نے ایک صحیفے پر لکھے ہیں تو اس کو مٹا ڈالو تو لہذا اس حدیث کا جواب اچھا اب ہم نے کہا کہ نہیں مقیت ہے ہم نے کہا نہیں عارضی ہے ہم نے کہا کہ نہیں عوام ہے کیوں بخاری شریف سفا نمبر بیس سفا نمبر اکیس سفا نمبر بائیس ان میں واقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آدیش کے لکھنے کا حکم میں ہے اور جواز ہے ثبوت موجود ہے کیا آپ کے سامنے ہے بخاری شریف اور یہ ہے 20. نکالو نکالو نکالو نکالو 20 نکالو بیس نکالو سفر نکالو جس کے پاس نکالو سفر نکالو بیس نکالو اچھا بیس نکالے آخر میں دیکھو حدیث مبارک حد اسماعیل ابن اویس کال حد مالکان قال سمت رسول ان ملنا اب یہ حدیث مبارک آپ نے دیکھ لیا ہے اس سے آگے دیکھو باب ان طرح یہ علم کیسے ختم ہوگا اب یہ نے کہتا وا مر عبد العزیز اللہ ابی بکر ہزم ان جب ماں کان حدیثی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخ تم ہومر عبدالعزیز اپنی شاگرد کو کہتے ہیں آپ کے پاس جو ندی کی عزیز آئے اس کو لکھ لو اس لیے کہ العلم علما مجھے ڈر ہے کہ یہ علم تم سے چلا نہ جائے مولوی علماء حضرات فات ہو جائیں گے علم تم سے باغ جائے گا تو اس کو لکھ لو بھائی سامنے دیکھو صفحہ نمبر 21 یہاں پر باب دے کو باب کیا ہے باب کتابت العلم سمجھ گئے بخاری شریف میں سب سے جو مشکل باب چیز ہے وہ ترجم و ہے اس لیے محدسی نے فرمایا البخاری فی فک البخاری تو لکھ لیا باب و کتابت علم تو اس سے ثابت کرتے امام بخاری کی حدیث کا لکھنا جائز ہے اگر حدیث کا لکھنا جائز نہ ہوتا تو امام بخاری کتابت العلم کیوں لاتے ہیں پھر دیکھو حدیث دیکھو سفیان، ان مترفیفہ ہمارے <تصحیفان> پاس ایک صحیفہ ہے اس میں ہم نے لکھا ہے حضرت علی نے نبی سے لکھی سب نمبر بائیس کو دیکھو یا جس مبارکے ایک دو تین چار سفر نمبر پانچ میں دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا اور فجاء رجل من اہل یمن ایک ابن یمن سے آیا جس کو ابی شاہ کہتے ہیں اس نے آج کیا رسول اللہ میں تو آپ کے خطبے سننے کے لیے آیا تھا آپ تو خطبہ پڑھ چکے ہیں اب میں کیا کروں اس نے درخواست کی اکتب لیا رسول اللہ اللہ کی نبی میں لی لکھ لو فقال لق افتگو فلان نبی علیہ السلام چونکہ لکھ خود نہیں لکھا کرتے تھے تو دوسرے صحابی کو فرما دیا کہ گفتگو یابی فلان اس فلان کے بعد کوئی لکھ میرے خطبہ نبی پاک نے خود اپنے حدیث اپنے خطبے لکھنے کا حکم فرمایا ہے تو نبی پاک کا خطبہ حدیث تک نہیں تھا حدیث تھی تو جب نبی پاک کے خود میں حدیث تھا تو نبی پاک نے خود فرما کہ لکھ لو تو امر بل... بل... بل... کتاب تھی ندی فرمائے آؤ آگے آؤ دوسرے حدیث بھی دیکھو یہ دوسرا حق آگے جب میں آپ دل حالت اباور سے روایت سمیت اباؤ اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم آدم اکثر حدیث علامہ کا نمین عبداللہ ابن عمر فنو کا نہ یک تو بو والا اب تو اباروں سے فرماتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ حدیثیں کسی سے نقل نہیں ہیں البتہ عبداللہ ابن عمر سے نقل ہیں وجہ کیا ہے وہ نبی پاک سے لکھتا تھا اور میں نہیں لکھتا تھا اس لیے اس کو لکھنا آتا تھا اور مجھے نہیں آتا تو عبداللہ ابن ابنام البراہ راست نبی پاک سے لکھتے تھے جب یہ ثابت ہوا کہ نبی کے زمانے میں نبی پاک کے حکم سے صحابہ لکھتے تھے تو گئے کہ احادیث نبی پاک کے زمانے سے مدون ہیں اب اگر کوئی گئے کہ نبی پاک کے زمانے میں احادیث مدون نہیں تھے تو اس کے قول کے لیے اس کا پل اس کے پل کو کچھ اعتبارت نہیں ہے معلوم ہوا کہ نبی پاک کے زمانے میں احادیث لکھے جا رہے تھے ٹھیک ہے نمبر دوسری بات اگر جناب رسول اللہ کے دور میں حدیثیں نہیں لکھے جاتے تھے تو اس زمانے میں احادیث کے آتے بھائی لوگوں کے سینے میں تھے اور وہ دور ایسا تھا کہ لوگوں کا تعلق نال علم انتہائی کبھی تھا تو لوگ ان کے حافظ بھی بہت زیادہ کبھی تھے تو اس زمانے میں جو علم تھا تو یم من لو من سدرم اللہ صدر اس زمانے میں علم نقل ہوتا تھا ایک سینے سے دوسرے کے طرف دوسرے سے تیسرے کے طرف تیسری سے چوتھے کے طرف لیکن جب دراصت العلم کا خوف آیا مقل العلم من الصدور الى علائم تو پھر سینوں سے سفینوں میں آ گیا اور یہ آپ کا حافظہ اور میرا تو نہیں تھا المر یقیس والا عالف سے یہ لوگ اصحاب اصاب کے حافظی کو اپنے حافظے پر قیاس کرتے ہیں بابا تم تو دنیا پرست ہو تم نے تو دنیا میں کیا کیا چیزیں وہ تو دین والے تھے دنیا کے ساتھ ان کا تعلق نہیں تھا علم تو تو وہ چاہنی نا کے بقول حسن بسی کے ان کے دیوان ہی تھے ان کا تعلق تو صرف دن سے تھا ان کو دین ازبر یاد تھا تو لہذا ان کے حافظ کا اپنے حافظ پر اعتماد دوں پھر کیا سنا کرو آپ کو ان شاء اور خصوصیات امام بخاری میں, میں بتاؤں گا اس لیے کہ میرے جو درست دروس ہوتے ہیں انشاءاللہ وہ بترتیب ہوں گے تو پھر میں جو ہے ان انشاءاللہ اللہ طبقات المحدثین کے ساتھ ساتھ طبقات کتب الحدیث کے ساتھ ساتھ درجات الحدیث بیان کرتے کرتے آخر میں آپ کو بیان کروں گا کہ من کا بت امام البخاری في الحدیث تو امام بخاری کا جو منقبت ہے وہ انتہائی بہت حافظ تھا آج میں درس مشکات میں اپنے ساتھیوں کو کہہ چکا ہوں کہ امام بخاری کو تین لاکھ احادیث یاد تھے ایک لاکھ احادیث صحا سے سیا بخاری اور مسلم کے اور دو لاکھ احادیث احسان سے اور سنن سے اس کو یاد تھے تو تین لاکھ اب تین لاکھ باتیں ہم نہیں یاد کر سکتے تین لاکھ روپے ہم نہیں یاد کر سکتے ٹھیک ہے نا تو امام بخاری رحمہ اللہ رہ علاقے گئے نا تو علماء حضرات میں جو اختلافات ہوتے ہیں اور علماء کے ایک یہ مزاج ہے کہ ایک عالم پر دوسرے عالم کا علم جو ہے وہ جو ہوتا ہے وہ برداشت نہیں کرتی آج کی بات نہیں ہے پہلے زمانے سے ایمان سہیلی وہ امام بخاری رحمہ اللہ کے علم کو برداشت نہیں کر سکتے تھے تو کسی نے امام بخاری پر اعتراض کرتے ہوئے سو روایتی بیان کی اور آمدن و قصدن جو ہے اس کی آسانی غلط بیان کی سو روایت غلط بیان کی روایت رائیوں کی اسماعت کو غلط انداز سے ذکر کیا یہ روایت یوں ہے یہ یوں ہے یہ یوں ہے یہ یوں, یوں, یوں ہے تو جب سو بیان کی تو امام بخاری کس سے پوچھا گیا یہ رواج درست ہے صحیح ہے امام بخار نے کہا کہ یہ رواج درست نہیں ہے نمبر ایک رواج میں تم نے فلاں راوی کا نام لیا تھا یہ نام غلط ہے وہاں یہ ہے نمبر دو رواج میں تم نے فلاں کا نام لیا تھا وہ غلط ہے وہاں یہ ہے تو بات کی اسی ترتیب سے سو رواج کو دہرایا اور ہر رواج میں جس جس راوی کا نام لیا تھا اس پر جڑ کرتے ہوئے اس راوی کا نام درج کیا تو اتنے حافظے والے لوگ تھے ہم تو بابا دس باتیں نہیں یاد کر سکتے تو ہم ان کے عقول اور ان کے حافظوں کو اپنے قیاس کرتے ہیں تو وہاں کے حافظ کبھی تھے تو وہاں کے الحمدللہ ان کے سینے جو تھے وہ علوم حدیث کے لیے بکسی تھے ٹھیک <تصفح> ہے تو لہذا کتابت حدیث نبی پاک کے دور سے چلا آ رہا ہے کہ بخاری لکھی گئے باقی کتب حدیث لکھے گئے اب تو سوال ہی نہیں ہے تو لہٰذا یہ حادثی مبارکہ حجتی شرعیہ ہے اس نسبت سے امام شاہی رحیم اللہ نے بات لکھی ہے کہ ماں فہیم القرآن و ما ماں فہیم الحدیث جس نے حدیث نہیں سمجھا وہ قرآن پہ نہیں سمجھا لہذا نبی پاک کے زمانے سے احادیث ہو. اچھا کتابت حدیث کے بعد آپ کو آگے جا کر دوسرا دن ان شاء اللہ یہ ابھی تیسرا سبق شروع ہو گیا ان دنوں میں معلما تھوڑا تھوڑا سب لیکن میں نے چٹیاں بھی کرنی آگے نہ اس لیے بھی آپ کو تیسرا سبق سناتا ہوں تیسرا سبق یہ ہے حجی حدیث آدھی سے مبارکہ یہ حجت شرعی ہے جس طرح قرآن کریم جو ہے یہ حجت شرعی ہے قرآن پاک جس طرح حجت شرعی ہے تو اسی طرح حدیث مبارک بھی حجت شرعی ہے بشرطی کہ ایسی حدیث جس کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل صحیح طریقے سے ہو اور صنعت کلام سے بالکل مستثنی اور پاک ہو ہر وہ بات جو میری پاک کی طرف منسوب ہو اور وہ بات جرح سے پاک ہو تو وہ حدیث اسی طرح حجت ہے جیسے کہ قرآن حجت ہے ہاں توجہ کرو بات سنجو اطراف بچو فرق حجتی شریح ہے خجیت میں مساوات ہے البتہ زرجی میں تفاضی میں فرق ہے اور آم حجت حجتی قطع ہے حدیث حجت ضمی ہے اور حجت حجتی اصلی ہے حدیث اس کے لیے حجت فرعی ہے اور آم کی حیثیت متنی ہے حدیث کی حیثیت شرط ہوئی شر ہے تو حجیت میں مساوات ہے تفاضل سے جاتے ہیں یہ تو نہیں ہو ادھر سے لے کر ادھر تک یہ سب تڑب حدیث ہیں سب تم ادائے دے رہی سے تو, تو بھائی اس نام میں تم سب شریک ہو آگے استعداد ہر ایک اپنا اپنا ہے تو استعداد میں ہر ایک کا دوسرے سے تفاع ہوتے ہیں جی. کوئی ذکی ہوگا کوئی ربی ہوگا کوئی ازکا ہوگا لیکن نفس صرف طالب علم کے عنوان میں تم سب شریک ہو تو جیت تو سب کا ہے لیکن حجت قطع اور حجرت زمینی اس میں فرق ہے انشاء اللہ جب میں باب کے بکانا بدلو اللہ رسول اللہ صلی اللہ آپ کو وہی کے افسان بیان کروں گا تو آپ ان شاء اللہ اس مسئلے کو چھیڑ دوں کہ وہی کی کیا افسان ہے اور وہی ترتیب, ترتیب, ترتیب سے نبی پاک صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم چھیڑ جائے گا اس کے لیے یہاں تو مسئلہ کیا ہے آج اسی ہے دلیل کیا ہے قرآن عظیم میں ستر آیتے ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آدیث مبارک حجرتی شریح قرآن میں ستر آیات اتنی ایسی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ آدیس حجرتی شریح دو صورت باقارہ میں ہے ایک صورت عالیمران میں ہے اور ایک صورت جمعہ میں ہے عظیم اب یہ جو قرآن ہوتا تو میں آپ کو آیات کی نشاندین بھی کر رہا حافظ ہافس میں ہوں گی دیکھو شوق بکر میں ابراہیم علیہ السلام ہے کتاب و حکمت مناسب سالت کتنی بیانوی چار تو ایک یہ یقلو یقلو ہے یہ الفاظ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے علم تعلیم سے تشریح سے تعلق رکھتا ہے حکمت کیا ہے قرآن عظیم میں جو ہے نا حکمت پانچ معانی میں استعمال ہوتا ہے مشہور قول قرآن فسرین یہ ہے کلم حکمت جب قرآن کے بعد کلم حکمت جب کتاب کے بعد آ جائے تو المراد المرادمن سنت السنیہ ہے پہلی میں حکمت جب کتاب کے بعد ہو تو اس کی مراد کیا ہوتا ہے اسنت سلیم نبی پاک کی سنت مبارک یت ویم آیات تلاوت فرمائے گا حکمت تعلیم فرمائے گا تو حکمت بھی ان کو بتائے گا تو کیا معنی ہے قرآن بتائے گا اور اس کی تشریح بتائے گا ان کے تشریحات کے بعد پھر بھی, بھی بتائے تھے کہ انجیکشن کیسے لگتا ہے یہ سب بتایا ہاں حکمت سے تم تمراد ہے ہی نہیں ڈاکٹر تمراد ہے نہیں اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو معالج تھے لیکن علاج روح کے لیے علاج بدن کے لیے فقط نہ تو حکمت سے کیا مراد ہے سنتی نبی ہے تو گویاں کی توجہ کر ابھی میں سب بھی لگاتا ہوں تو جو شخص انکار کرتا ہے حدیث سے تو وہ انکار کرتا ہے قرآن کی حکمت کے لفظ سے اور قرآن کے ایک لفظ کا منکر تو کہاں تو تم تو بڑے مفتی بن گئے قرآن کی ایک کلیمی کا منکر تو کہاں ہے ٹھیک ہے نا تو لہذا حدیث جیت قرآن سے ثابت تو حجیت حدیث کے منکر بھی کا ہے آگے پتہ نہیں تم میں نے تو تخصص کیا نہیں ہے تو فتح لگائیں تو تم لگا میں تو نہیں لگاؤں گا تو حکمت کا منکر کیا ہوا قرآن کا منکر پھر میں حکمت کا منکر قرآن کا منکر تو قرآن کا منکر ہے تو اس کو کیا چاہیے کا ہے اب تم نے تو اس کو پڑھا ہے القرآن بسم الظم و المانا تو جب حکمت کے لفظ کا منکر کہا تو حکمت کا جو مطلوبی مقصود ہے جو حدیث سے اس کا منکر بھی کہا تو کیا ہے پھر یہ ہوگا اور کیا ہوگا ان شاء اللہ پھر صورت باخارہ کے دوسرے پار میں بھی مبارک ہے ماں ارس اللہ علیہ صفیم رسول یہ چار باتیں ہیں تو سورت الجمعی ہے الله لَقَدْ فلم رس امن کہ ہے تو لہٰذا ان چار آج سے معلوم ہوا کہ یہ حدیث جو ہے یہ حجت شرعیہ ہے جیسا کہ کوانی ع اللہ و عطی الرسولہ و عل العمری بالکل اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور عل العمر کی اطاعت کرو تو جو ہے عتی اللہ و عتی الرسول اگر عتی اور رسول میں عین عتی اللہ آ جائے تو پھر عتی اور رسول ذکر کرنے کا فائدہ نہیں ہے تو جو ہے رسول اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کے لیے عطیون فیر ذکر ہے وہ عطی رسول کے لیے بھی عطیوں فیر ذکر ہے تو معلوم ہوا کہ اطاعت اللہ ایک چیز میں ہے اور اطاعت رسول دوسری چیز میں ہے اب اتا اللہ فی شرنگ اور اطاعت رسول فی شرنگ اب شیک اطاعت اللہ فرقرآن وہ اطاعت رسول فلحدیث اور اگر یہاں سے اتی رسول سے حدیث نہ لیں تو بالکل معنی چلتا نہیں ہے اس لیے فرمائے و اول امر میں نے تم وہاں اتیوں کا ذکر نہیں کیا اس لیے کہ اول امر کی اطاط مستقل نہیں ہے اول العمر کی اطاعت مشروط ہے بے اللہ و بے رسول جیسے میرے شیخ فرمایا کرتے تھے وہ ال امر مین کم وہ الی امر اللہ و امر رسول اور جو بھی تمہیں اللہ کا پیغام اور رسول کا پیغام سنائے تو اس کی بھی اطاعت کروکن تم تو حب ن اللہ اب یہاں پہ افتومی نبی نے فرمایا میری اطاعت کرو تو معلوم ہوتا ہے کہ ندی کی اطاعت ایسی بھی امور میں ہے جو کہ قرآن میں نہ ہو ضلع کہ قرآن میں جو ہے تو نبی کی اطاط ہوں اللہ کے تعاتی ہے اب نبی کی کے نبی کی افعال میں ہے یا نبی کے اقوال میں ہے یا نبی کے کردار میں ہے تو صورت نسان اتم ہی ہوتے رسول افقد اللہ تو معلوم ہوا کہ تعطر رسول مستقل باب ہے سوچنے میں آتا ہے وہ ان تو معلوم و کہ نبی کی اطاعت ایک مستقل عمل ہے ایسے پرانی عظیم میں بے شمار آیات مبارکہ موجود ہیں لپت کان لطمف رسول اللہ اطاعت اس وت الحسن ایسی اطاط رسول اس وت الحسنا تو معلوم کہ نبی کے اعمال کب جتے شا کے رس بات ماں طبی ہوگا سبیر ماں طریقے جان تو شاقر شک کے رسول سے خلاف رسول ہے خلاف رسول کیا ہے پیغام رسول ہے کیونکہ نبی کا پیغام ہے نبی کا کلام ہے نبی کا نبی کا چاند ہے جو نبی کی بات نہیں مانتا وہ مخالف رسول ہے مخالف کا ہے ہوا قرآن سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ احادیث مبارکہ ہجتی سر ہے ستر ہیں مس نمونہ خاراوار میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہے نمبر وار ان میں سے چند نہ پوری نہیں اس لیے اس کے لیے بہت وقت کافی ہے درکار ہے امسلہ آپ کو بتاتا ہوں قرآن سے امسلا بتاتا ہوں کہ قرآن نے اپنے انداز پر ہر چیز کو حجت شرک دیا ہے آپ تو بڑے بڑے مولوی ہیں ساتھ میں یہ کم مول ہیں تو آپ دیکھیں صورت بکرا دوسرا پارا سید الصفا والا پارا نبی علیہ السلام جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو پہلے ابتداء انسونا مہی کس طرف توجہ فرماتی تھی بیت المقدس کی طرف مقدس نہیں مقدس, کے طرف. مقدس کی طرف جب بیت المقدس کی طرف توجہ فرماتے تھے اس کے بعد حکم آیا بیت اللہ کے اللہ کریم فرماتی ہیں جلل قبل طلتی کن تالیہ جس کنے پر آپ تھے اس کلے کا حکم ہم نے آپ کو اس لیے دیا تھا کہ ہم آپ کے اتبا کرنے والوں کو دیکھ لیں ظاہر کر دیں آپ تو ماشاء اچھی مولگی ہو مجھے بتاؤ قرآن نے کہا لکھا ہے کہ ماپ کو ہجرت کے وقت حکم ہوا تو کہ بیت المقدس کے طرح متوجہ کر نماز پڑھو قرآن فرمائیں وما جاننا قبل تنتی وما جالنا وماں امرنا بال قبل تلتی تو جال مانے امر اس لیے کہ جال قرآن میں پانچ معنی بھی آتا ہے تو ما امر نا بال قبل تل تو معلوم ہو اس کے لکھا امر تو ہے امر کہاں سے کرے نہیں؟ نہیں جب نہیں ہے تو کہیں تو ہے نا کمرے حدیث میں تو معلوم ہو کہ حدیث بھی امر اللہ ہے کس بھی یعنی وہی الہی ہے جب وہی الہی ہے اس یہ سب ترقی نبی پاک نے تو بیت اللہ کی طرف توجہ سے پہلے جو کب اختیار کیا تھا وہ اللہ کے حکم سے تھا اور اللہ کا حکم تو قرآن میں تو نہیں ہے تو معلوم و حدیث میں بھی حکم اللہ ہے تو گو کہ یہ حدیث بھی اللہ کا حکم ہے حدیث بھی اللہ کا اس لیے کہ ما یام تو ان ہوا انور اللہ اچھا آپ تو ایک دوسری بات دوسرے دنند آپ کو بتاتا ہوں صورت فتح دیکھو صورت فتح میں یہ مسئلہ آتا ہے سلے ہو کے بعد اللہ کریم نے نبی علیہ السلاط السلام اور صحابہ کرام پر احسان عظیم فرمایا اور خیبر کو فتح کیا غنائم خیبر کے متعلق یہ فیصلہ ہوا کہ غنائم خیبر کا مستعق ہوگا جو کہ سلح حجیب میں ندی پاک کے ساتھ شریک تھا مناسقین نے کہا ضرورت ہمیں چھوڑو آپ کے پیچھے جاتے ہیں مانخی برفت ہوا ہے زنیمت کے لیے ہم جاتے ہیں اللہ فرماتی دو رہی دو رہی کلام اللہ یہ اس آپ سے مل کر جانے میں یہ ارادہ کرتے کہ اللہ کے کلام کو اللہ کے فیصلے کو تبدیل کر دے اور غنائم خیبر میں حصہ لے لیں وہ لنگ تک تبھی نا کزال کا تال اللہ ہوں اللہ نے کون سی آیت میں فرمایا ہے کہ غنائم خیبر ان کے لیے ہے جو حجی میں موجود ہوں ورن کیا بتا سکتے نہیں ہے اور فرمائی ہوئی گنگ کلام اللہ کزال قطال قبل تو تو قطال لکھتے ہیں کال اللہ من قبل بلوہ حشیق اللہ نے حدیث کے ذریعے میری پاک صلاحی بات بتا دی تھی کہ خیبر کے غنان کے مستحق وہ ہیں جو آج آپ کے, پا... آپ کے ساتھ حدیلی کے میدان سے لکھے تو معلوم ہوا کہ احادیث حجت شریحی اور المست اور اس کے لیے ایک دوسرا نظیر آپ کو بتاتا ہوں صورت حسر میں ماں قطع تم ملنی نہ تم اور ترق لوہ کا متنالہ اصول ہاں فبیز ملنا جب بنو نذیر باغات کو نبی علیہ السلام کاٹتے تھے ان کو جلاتے تھے تو مشرقین نے کہا کہ تو نقصان ہے چلو جلاؤ مت کاٹو مت تم لے لو یہ تو اچھا کام نہیں ہے جو تم کر رہے ہو تو اللہ نے فرمایا کہ ماتتا تھا تم نے لینا وہ جو تم نے کجور کی درستی کاٹی ہیں اور طرح تم یہاں اللہ اس تم نے اپنے تموں پر چھوڑ دی ہیں تو فا تو اس نے کدھر ہے اللہ ہے قرآن میں کہ کو ہے نہیں ہے تو نہیں ہے بازو کو کاٹو بازو کو چھوڑو پرن ہے تو معلوم ہوا کہ یہ امر نبی پاک کو ان درخت کے کاٹنے اور اپنے حال پر برہاس چھوڑنے میں حکمی الہی تھا جو کہ قرآن کے بغیر کسی دوسری وہی سے تھا اور وہی جو ہے وہی حدیث اس دوسری نزیر یہ ہے قرآن میں آتا ہے ما آتا الرسول رسول وما ہو اور ماں جو اللہ کو مبی دے اس کو لو جو نہیں دیتا تو نہ لو اس کا آپ نے پڑھا ہے ماشاء اللہ جلد سانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجیز سے لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الواصلہ ول مست الوا شیو ول جو خال بناتی ہیں جو اب دوسرے کے با... بالوں کو دوسرے کی عورت کے بالوں سے ملا کر اس کے بال کو گنی بنا دیں دوا نکلا سب وہ سخت مشکل تھا بھی نکلے ہاں گنی ہی گنی بنا دے تمہیں تو منع ہے ایک عورت یوں کر رہی تھی رانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ ومست ومستف نے جو دانت میں فراخی لانے کے لیے جو حسن کی ایک علامت ہے مم. یہ اور تین میں مشہور تھے عبداللہ اللہ مسعود مسعد نے فرمایا رسول اللہ تو کسی نے کہا کہ تو تانت کیوں بیچنا ہے مسعود نے فرمایا رسول اللہ صلی سن کیوں ملانت ندی جن پر جن پر مجھے پار ملانت بھیجے ایک عورت نے کہا کہ ارن مسعود حرا تماف اللہ ہے فرما و جب میں تو قرآن اول سے آخر تک پڑھا ہے یہ مسئلہ تم نے نہیں دیکھا تم کیوں کہتے ہو حر تمہیں مسعود فرمائے و اللہ کراتی لگتی ہے کہ تم اللہ کی اس کتاب کو پڑھتی تو تم اس کو پاتی علم تقریب ہی کتاب اللہ تعالی ماتم رسول جو فخونا دے لو یہ حدیث نبی کیوں نہیں ہے یہ تو سر نہیں کہ گنی مت دے تو نہ لو اور کچھ دے تو نہ لو نہ لو بھی لو حکمت کی بات دے تو لو نہ جس چیز سے نبی من فرمایا تو اس کو چھوڑ دو تو اس لیے میرے دوستو بہت سی وایات اس بات پر ہی کہ سو جتنی شرعیہ تو آدیس ہوجتی آج میرے تین دن کا سبق